بیٹھا اثر جو مدحت صدیق کے لیے بیٹھا اثر جو مدحت صدیق کے لیے الفاظ شعر بن گئے تصدیق کے لیے بیٹھا اثر جو مدحت صدیق کے لیے الفاظ شعر بن گئے تصدیق کے لیے اور ہجرت کی رات کون رہا غار سور میں قرآن پاک دیکھیے تحقیق کے لیے ہجرت کی رات کون رہا غار سور میں قرآن پاک دیکھیے تحقیق کے لیے یقول الاساخیبی ہی جب آپ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تخذن پریشان نہ ہو گھبراہ مت انََ اللہ معنی اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے بیٹھا اثر جو مدحت صدیق کے لیے الفاظ شیر بن گئے تصدیق کے لیے ہجرت کی رات کون رہا غار سور میں قرآن پاک دیکھیے تحقیق کے لیے اور ایک شیر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کا ترجمہ کیا ہے بندے نے شیر معدم بھی مخالتی مائن مدخت محمدم بھی مقالتی لاکن مدخ مقالتی بھی محمدی صلی اللہ تعالی علیہ بجائے اس کا ترجمہ کرنے کے شیر میں, ارث کرتا ہوں کہ میں نے یہ کب کہا کہ میری نعت سے اثر میں نے یہ کب کہا کہ میری نعت سے اثر سرکار دو جہان کی توصیف ہو گئی سرکار دو جہان کی توصیف کے توفیل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 جو خود کو محبت میں جو خود کو محبت میں دیوانہ بنا لے گا جو خود کو محبت میں دیوانہ بنا لے گا اس شاخ یہ کہتے ہیں محبوب کو پالے گا جو خود کو محبت میں دیوانہ بنا لے گا دیوانہ بنا لے گا اس شاخ یہ کہتے ہیں محبوب کو پا لے گا اور شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں دیکھیے سوالہ کا سرح محفوظ ہے شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں جو جان لڑا دے گا وہ جان چھوڑا لے گا اور چھوڑے گا جو بد نظری غیبت وہ کرے گا کیوں چھوڑے گا جو بد نظری غیبت وہ کرے گا کیوں جو گا بکری بھی اٹھا لے گا چھوڑے گا جو بد نظری غیبت وہ کرے گا کیوں جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا اور نظریں جو اٹھائے گا تڑ پائے گا وہ دل کو نظریں جو اٹھائے گا تڑ پائے گا وہ دل کو سوچتا رہے گا تین دن تک کیونکہ مردے کی تازیت تین دن تک ہے نا تو اس نے بھی مردے کو دیکھا اب اس کے دل میں مردار ہے اب اس کے دل بھی اس کا دل بھی تین دن تک تازیت کا مستحق ہے یعنی تڑپے گا کہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی اے اے کیسی ناک ہےسی اٹھان ہے اور ان فرمایا کہ نظر بچالے تو تھوڑی دیر کی تھوڑی دیر کی کلفت ہے پھر اللہ تعالی کی الفت ہے نظریں جو اٹھائے گا تڑ گا وہ دل کو نظریں جو جھکا لے گا وہ دل کا مزہ لے گا نظریں جو اٹھائے گا تڑ گا وہ دل کو نظریں جو جھکا لے گا وہ دل کا مزہ لے گا نظریں جو جھکا لے گا وہ دل کا مزہ لے گا اور تفلے رہے مولا تو چلنے کی تو کوشش کر تفلے رہے مولا اللہ تعالی کے راستے کے بچے تفلے رہے مولا تو چلنے کی تو کوشش کر گرنے جو لگے گا تو وہ بڑھ کے اٹھا لے گا گرنے جو لگے گا تو وہ بڑھ کے اٹھا لے گا اور ایما کی حلاوت کو وہ قلب میں پا لے گا ایما کی حلاوت کو یو ہلاوت ہے پالے گا فرمایا محسوس کرے گا نہیں بلکہ پا لے گا ایما کی حلاوت کو وہ قلب میں پا لے گا دنیا کے حسینوں سے نظریں جو بچا لے گا اور شیطان سے لڑائی میں